الاراف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم سواد یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے پس تمہارا دل اس کے باعث تنگ نہ ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ اور وہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اترا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت مانتے ہو اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا یا دوپہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے بس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ اور ہم کہیں غائب نہ تھے اس دن وزن دار صرف حق ہوگا بس جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلی سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے خدا نے کہا کہ تو اتر یہاں سے تجھے یہ حق نہیں کہ تُو اس میں گھمنٹ کرے پرس نکل جا یقیناً تو سلیل ہے ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لئے تم مجھے مہلت دے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے خدا نے کہا کہ تجھ کو موہلت دی گئی ابلیس نے کہا کہ چونکہ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا خدا نے کہا نکل یہاں سے زلیل اور ٹھکرایا ہوا جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو پھر دوں گا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں پس مائل کر لیا ان کو فریب سے پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اپنے آپ کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس طرح سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے خدا نے کہا اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے خدا نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور سینت بھی اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں اے آدم کی اولاد شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اس نے ان کے لباس اتروائے تاکہ ان کو ان کے سامنے بے پرتا کر دے وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب وہ کوئی فحش کھلی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور خدا نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے کہو اللہ کبھی برے کام کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں کہو کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تم کو پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوسری بار بھی پیدا ہو گئے ایک گروہ کو اس نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ ہے کہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیتانوں کو اپنا رفیق بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کھانے کی پاک چیزوں کو کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں کہو میرے رب نے تو بس فحش باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کا تم علم نہیں رکھتے اور ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیات سنائے تو جو شخص ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں مل کر رہے گا یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھوئے گئے اور وہ اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بے شک وہ انکار کرنے والے تھے خدا کہے گا داخل ہو جاؤ آگ میں جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ اپنے ساتھی گروہ پر لانت کرے گا یہاں تک کہ جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا پس تو ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے خدا کہے گا سب کے لیے دوہرا ہے مگر تم نہیں جانتے اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بس اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزا چکھو بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان ان سے تکبر کیا کے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لیے دو سکھ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص پر اس کی طاقت کے موافق ہی بوجھ ڈالتے ہیں یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے سینے کی ہر خلش کو ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہرے بہہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لانت ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گے اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ امیدوار ہوں گے اور جب دوزخ والوں کی طرف ان کی نگاہ پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں کے ساتھ اور آراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہ پہنچے گی جنت میں داخل ہو جاؤ اب نہ تم پر کوئی ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہوگے اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی ہم پر ڈال دو یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دے رکھا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو منکروں کے لیے حرام کر دیا ہے وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل کیا ہے ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں کیا اب وہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو وہ لوگ جو اس کو پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے پس اب کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں یا ہم کو دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا وہ جو وہ کھڑتے تھے بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ ارش پر متمکن ہوا وہ اڑاتا ہے رات کو دن پر دن اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا اور اس نے پیدا کیے سورج اور چاند اور ستارے سب تابے دار ہیں اس کے حکم کے یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے پھر جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خشک سر زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو اور جو زمین اچھی ہے اس کی پیداوار نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے اسی طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا نو نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو نو نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پرورتکار کا تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے پس انہوں نے اس کو جھٹلایا پھر ہم نے نو کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ لوگ اندھے تھے اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوت کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی ماپوت نہیں سو کیا تم ڈرتے نہیں اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے ہم تو تم کو بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم کو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو حوت نے کہا کہ اے میری قوم مجھے کچھ بے عقلی نہیں بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جبکہ اس نے قوم نو کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاں پاؤ حوت کی قوم نے کہا کیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں بس تم جس عذاب کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو ہوت نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی خدا نے کوئی سنت نہیں اتاری بس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے اور سموت کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو کوئی گزنت نہ پہنچانا ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا اور یاد کرو جب کہ خدا نے آت کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکانا دیا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا وہ ان مومنین سے بولے جو ناتواں گنے جاتے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور انہوں نے کہا اے سالے اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں آندھے منہ پڑے رہ گئے اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر کی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا کہ تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو بلکہ تم ہاتھ سے گزر جانے والے لوگ ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی پستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک باس بنتے ہیں پھر ہم نے بچا لیا لوت کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے پس ناپ اور تول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اس راہ میں کجی تلاش کرو اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر تم کو بڑھا دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قوم کے بڑے جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ شعیب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا بس وہ اپنے گھر میں ادھے منہ پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی وہ گھاٹے میں رہے اس وقت شعیب ان سے منہ مو موڑ کر چلا اور کہا اے میری قوم میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جب کہ وہ سوتے ہوں یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں بس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناحوں پر اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے بس وہ نہیں سمجھتے یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس طرح اللہ منکرین کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نباہ نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان فرمان پایا پھر ان کے بعد ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا اور موسا نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں سزاوار ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں پس تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو تب موسا نے اپنا اثر ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صاف استحا بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے اب تمہاری کیا صلاح ہے انہوں نے کہا موسا کو اور اس کے بھائی کو موہلت دو اور شہروں میں ہر کارے بھیجو وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئے اور جادوگر فرون کے پاس آئے انہوں نے کہا ہم کو انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہے فرون نے کہا ہاں اور یقیناً تم ہمارے مقربین میں داخل ہو جادوگروں نے کہا یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں موسا نے کہا تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت داری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا ہم نے موسا کو حکم بھیجا کہ اپنا اثر ڈال دو تو اچانک وہ نگلنے لگا اس کو جو انہوں نے کھڑا تھا. پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا بس وہ لوگ وہیں ہار گئے اور زلیل ہو کر رہے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسا اور ہارون کا فرون نے کہا تم لوگ موسا پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یقینا یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو تو تم بہت جلد جان لو گے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا ہم کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو ہم کو صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو وفات دے اسلام پر قوم فرون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑیں فرون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں موزا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے موسا کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسا نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اور ہم نے فرعون والوں کو قہت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا گیا تاکہ ان کو نصیحت ہو لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسا اور اس کے ساتھیوں کی نہوست بتاتے سنو ان کی بدبختی بختی تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور انہوں نے موسا سے کہا ہم کو مسحور کرنے کے لیے تم خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹٹی اور اور, مینڈک اور خون یہ سب نشانیاں الگ الگ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے اے موسا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جہاں بہارال انہیں پہنچنا تھا تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا بس اب اب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے فرون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے پتوں کو انہوں نے کہا اے موسا ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دے جیسے ان کے بت ہیں موسا نے کہا تم بڑے چاہل لوگ ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے اس نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے اور جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا دس مزید راتوں سے تو اس کے رب کی مدت چالیس راتوں میں پوری ہوئی اور موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا اور جب موسا ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا مجھے اپنے کو دکھا دے کہ وہ میں تجھ کو دیکھوں فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ کائم رہ جائے تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزا ریزا کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑا پھر جب ہوش آیا تو بولا تو میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اللہ نے فرمایا اے موسا میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا بس اب لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھتی بس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں عنقریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو نہ اپنائیں گے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے اور موسا کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے اور جب وہ پشتائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے اور جب موسا رنج اور غصے میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اس نے کہا تم نے میرے بعد میری بہت بری جانشینی کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی اور اس نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا ہارون نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں بس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھ کو ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر موسیٰ نے کہا اے میرے رب معاف کر دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو ان کے رب کا قصب پہنچے گا اور ضلع دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھائیں اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسا نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی تو ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی کیا تو ہم کو ایسے کام پر ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا یہ سب تیری آزمائش ہے تو اس سے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے بس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھتے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کیا اللہ نے کہا میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو بس میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ پیروی کریں اس رسول کی جو نبی امی ہے جس کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے تو وہی لوگ فلا پانے والے ہیں کہو اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اور موسا کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے اور ہم نے ان کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا اور جب موسا کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسا کو حکم بھیجا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر بدلوں کا سایہ کیا اور ان پر منوسلوا اتارا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو ہم کو بخش دے اور دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے تھی جب وہ سب کے بارے میں تجاوز کرتے تھے جب ان کے سب کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور جس دن سب نہ ہوتا نہ آتی ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل بندر بن جاؤ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دے بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ پاس آئیں پھر ان کے پیچھے ناخلق لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے وہ اسی دنیا کی متا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے اور اگر ایسی ہی مطا ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے کیا تم سمجھتے نہیں اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں بے شک ہم مسلحین کا عجر ضائع نہیں کریں گے اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ صاحبان ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط لوگوں نے کیا اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا پس اس کی مثال کتے کی ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہاں ہاپے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا بس تم یہ احوال ان کو سناؤ تاکہ وہ سوچیں کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ یہی لوگ ہیں غافل اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام بس انہی سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں وہ بدلا پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں بے شک میرا دعو بڑا مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو پس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ بے راہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور وہ ان کو سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے وہ تم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے مگر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اللہ برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ نہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پکار پر نہ چلیں گے برابر ہے خاطم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بنتے ہیں پس تم ان کو پکارو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو راستے کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے اور تم کو نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے گزر کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو اور اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کو سوچ آ جاتی ہے اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی معذہ نہیں لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے اپنی طرف سے کہو میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی کی جاتی ہے یہ سوج کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے رب کو صبح شام یاد کرو اپنے دل میں آجسی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے اور غافلوں میں سے نہ بنو جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں